الرحيم ولا کام الحمد اللہ موسادی آیا سلطان بہ امر آؤ امرو فراؤ نبی رشید صدف اللہ آج کے درس کا آغاز سورہ ہُو کی آیت نمبر چھیانوے سے کیا جا رہا ہے اور یہ نواں رکو ہے سورہ ہُو کا بھی اور بار میں پارے کر. اس سے قبل مختلف انبیاء کے رام السلام کا ذکر ہو چکا یہاں پر حضرت موسا علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے فرمایا کے والد ارسل نامو ساب آیاتی نسلطان مبین اور تحقیق ہم نے بھیجا موسا کو اپنے واضح دلائل اور واضح حجت دے کر موسا علیہ السلام کو بھیجا بھی آیات نا اپنی آیات کے ساتھ آیات ان آیات کو بھی کہتے ہیں جو قرآن کریم میں ہیں آیات کا معنی دلائل بھی ہے اور آیات کا معنی موجزات بھی ہے اصل میں آیت کا معنی ہے نشانی تو یہ جو آیات ہیں قرآن کریم میں یہ آیات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی نشانیاں ہیں اور یہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں یہ آسمان یہ زمین یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ پہاڑ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور آیات دلائل کو بھی کہتے ہیں اور آیات موجزات کو بھی کہتے ہیں دوسری جگہ اللہ پاک نے بتایا کہ موسا علیہ اسلام کو نو بڑے موجزات دیے گئے تھے والد آتی نا موساسیاتی ناتین نو واض نشانیاں دی گئی تھیں ان میں اصاہ اور ید بیضا یہ بڑی نشانیاں تھیں یہ بڑے معجزات تھے ویسے تو اور معجزات بھی تھے لیکن بڑے معجزے یہ دو تھے ایک تو اصا لاٹھی جسے پھیلتے تھے تو سانپ بن جاتی تھی اور دوسرا بڑا معا یدہ کے ہاتھ بغل سے باہر نکالتے تھے تو چمکتا ہوا نکلتا تھا تو فرمایا کہ ہم نے موسا کو اپنی آیات اور واضح دلیل دے کر تورات دے کر بھیجا کس کی طرف علا فرعون و مالا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف فرعون اور اس کی قوم یہ قبتی تھے اور یہ مصر کے قدیم باشندے تھے تو اللہ فرماتے ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا دوسرے مقام پر بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے تو گویا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل اور ابتیوں کی طرف رہتے موسیٰ علیہ اسلام کو نبی بنا کر بھیجا فتب اُمر فراؤ لیکن انہوں نے فرعون کے معاملے کی فرعون کے حکم کی اتباع کی مما امر فراؤ نبی حالانکہ فرعون کا حکم درست نہیں تھا فرعون کا معاملہ درست نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرعون کی اتباع کی السلام کی اتباع نہیں کی ایک طرف ہدایت تھی اور دوسری طرف ضلالت ایک طرف ایمان تھا اور دوسری طرف کفر ایک طرف آجزی تھی اور دوسری طرف تکبر ایک طرف عدل تھا اور دوسری طرف ظلم لیکن ترتیوں نے فرعون کی اتباع کی موسا علیہ اسلام کی اتباع نہیں کی یہ دنیا میں ہوتا آیا کہ بسا اوقات انسان گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں قدوم کو فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا حتیٰ کہ ان کو دو زخم لا کر ڈال دا دے گا دو میں داخل کر دے گا جیسے دنیا میں فرعون اپنی قوم کا امام تھا مقتدا تھا پیشوا تھا کسی طریقے سے آخرت میں بھی فرعون اپنی قوم کا مقتدا اور رہنما ہوگا دنیا میں جو کوئی جس شعبے میں اپنی قوم کا لیڈر تھا قیامت کے دن بھی اسی طرح کے لوگوں کا لیڈر ہوگا اگر کوئی دنیا میں نیک لوگوں کا امام تھا نیک لوگوں کا رہنما تھا نیکی کی دعوت دینے والا تھا تو قیامت کے دن وہ نیک لوگوں کا ایمام ہوگا نیک لوگ اس کے ساتھ چلتے چلتے جنت میں چلے جائیں گے اور اگر کوئی دنیا میں گمراہی کا پیشوا تھا تو قیامت کے دن گمراہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دوزخ میں چلے جائیں گے سب سے بڑی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں چلتے چلتے انشاءاللہ اللہ جنت میں داخل ہوں گے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ فرمایا کہ یوم سم بھی امام اس دن کو یاد کرو جس دن ہم سارے انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے آ جاؤ اپنے امام کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ اپنے رہنما کے ساتھ آ جاؤ ہمنتی کتاب ہو بھی جس کا امال نامہ اس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا گیا فلا کے یقر تو وہ اپنے امال نامے کو پڑھیں گے ملا یزلم فتیلا اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وَمَنْ کا فِي حاضی آما فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ و عدل سبیلا اور جو لوگ اس دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے جو اس دنیا میں حق کا راستہ ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے وہ قیامت کے دن بھی حق اور ہدایت کا راستہ نہیں دیکھ سکے ہوں گے نہیں دیکھ سکیں گے وہاں پر بھی وہ اندھے ہوں گے تو جو دنیا میں گمراہی کا پیشوا تھا قیامت کے دن گمراہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دو میں جائیں گے ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان جاہلیت کے گمراہ شاعر امرا القیس کا ذکر کیا یہ بڑا مشہور شاعر تھا عرب کا لیکن گمراہ تھا کس کو حجور کی شاعری کرنے والا ذنا اور بدکاری کی شاعری کرنے والا شراب اور شباب کی شاعری کرنے والا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آبری سے تقریباً بیس سال پہلے امرا القیس فوت ہوا تو ایک حدیث میں حضور میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ امرا ال قیس حام جہلی القیس جاہلیت کے زمانے کے شاعروں کا ججا اٹھا کر آگے آگے چلے گا اور زمانے جاہلیت کے شعراء اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے حتیٰ کہ وہ ان کو دو میں ڈال دے گا اللہ اکبر اگر امرا القیس ایک گمراہ شاعر تھا جس کو فضور کی شاعری کرنے والا اور قیامت کے دن وہ اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کر دوزخ میں ڈال دے گا تو اندازہ کیجیے آج جو بعض بلوکار ہیں اور بلوکارائے ہیں اور گمراہ کرنے والے شعرا ہیں قیامت کے دن ان کا کیا بنے گا اور ان پر جان چھڑکنے والوں کا کیا بنے گا آج لوگ ایسے ایسوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں کی ساری دنیا فین ہے ہم فلاں کے فین ہے اور فلاں ہمارا اسٹار ہے تو یہ جو اسٹار بنے پھرتے ہیں اسٹار معاذ اللہ ستارے اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے ہیں جیسے ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کیا جاتا ہے تو میرے صحابہ کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ معلوم کرو لیکن آج امت نے صحابہ کو تو چھوڑ دیا اور فنکاروں گلوکاروں اور رقاصاوں اور گویوں اور مغنیوں کو اپنا اختار بنا لیا اور ان پر فین ہونے لگے ان کے عاشق ہو گئے تو حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں قیامت کے دن اس قسم کے لوگ جھنڈا اٹھا کر آگے آگے چلیں گے اور جو ان کے فین ہوں گے اور جو دنیا میں ان کے پیروکار تھے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے حتیٰ کہ یہ ان کو دوزخ میں جا کر ڈال دیں گے تو فرمایا کہ یا یوم قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں لا کر ڈال دے گا بھی سلد المور برا ہے وہ گھاٹ جس پر وہ پہنچیں گے دوزخ بہت برا گھاٹ ہے بہت بری جگہ ہے جگہ جہاں یہ پہنچیں گے وہ اتبی اوپی ہاج ہی لان تم اور اس دنیا میں بھی لانت ان کے پیچھے لگائی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پر لالت برسے گئی دنیا میں بھی لالت کے مستحق آخرت میں بھی لانت کے مستحق بی سر رشد المرفود برا عطیہ ہے جو ان کو دیا گیا کون سا عطیہ لانت کا عطیہ ان کو لانت کا گفٹ دیا گیا لانت کا توفہ دیا گیا لانت کا عطیہ دیا گیا اور یہ بہت برا توحفہ ہے جو ان کو دیا گیا قرا اللہ فرماتے ہیں یہ گزری ہوئی بستیوں کی خبریں ہیں نہ کا جو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں مینہا قائم امن و ان میں سے بعض بستیاں آج بھی موجود ہیں اور بعض بستیاں کٹ چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں یہاں اللہ پاک نے حیرت نور علیہ اسلام کی قوم کا ذکر کیا پھر قوم عاد کا ذکر کیا قوم سمود کا ذکر کیا قوم لوت کا ذکر کیا قوم مدین کا ذکر کیا, کیا، حیرت موسیٰ علیہ اسلام کا ذکر کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گزری ہوئی بستیوں کے واقعات ہیں اے ہمارے حبیب جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں ان میں سے بعض بستیاں آج بھی موجود ہیں اور بعض کھنڈر بن چکی ہے بما ظلم نہ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا ولیکن ظلمو انفسہم لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا بما اک نت انتہم التی ید اون مند اللہ من شعی لما جاء امر انہیں ان کے معبودوں نے کچھ بھی فائدہ نہ دیا جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے جب تیرے رب کا حکم آ گیا دنیا میں جن کو سمجھتے تھے یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں با اختیار ہیں اور ضرورتوں اور پریشانیوں میں ان کو پکارتے تھے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ لوگ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے مماز زادوہم غیر تقبیر اور ان کے لیے ہلاکت کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے قیامت کے دن جو گمراہ لیڈر ہوں گے اور جو گمراہ پیر ہوں گے وہ اپنے پیروں کاروں کے لیے ہلاکت ہی کا سامان کریں گے نجات کا سامان نہیں کریں گے کزل کا اخذ ربی کا اضاء اخذل قرآ وہ اور اسی طریقے سے ہے تیرے رب کا پکڑنا جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہی ہوتی ہیں ان اخذہ علیم ان شدید بے شک اللہ کا پکڑنا بڑا دردناک ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو محلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اللہ ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر ظالم کو کوئی چھڑا نہیں سکتا یہ حضور نے فرمایا اور پھر آپ نے یہ ایت کریمہ پڑی یہ آیت نمبر ایک سو دو سورہ سورہود کی ایت نمبر ایک سو دو جو ہم نے پڑھی ہے حضور نے یہ ایت کریمہ پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تیرے رب کا پکڑنا ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ کسی کو پکڑتا ہے کسی بستی کو کسی شہر والوں کو کسی قوم کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کرنے والی قوم ہوتی ہے تو اللہ کا پکڑنا بڑا دردناک ہوتا ہے جس کو وہ پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا تو ہر وقت اللہ کی پکڑ سے ڈرتا رہنا چاہیے ہر ایک کی پکڑ سے انسان چھوٹ سکتا ہے امریکہ کی پکڑ سے اور ہندوستان کی پکڑ سے برطانیہ کی پکڑ سے ہر کسی کی پکڑ سے چھوٹا جا سکتا ہے بادشاہوں کی پکڑ سے چھوٹا جا سکتا ہے لیکن اللہ کسی کو پکڑ لے تو وہ پھر چھوٹ نہیں سکتا ہے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا ان نفیز علی کا لایت علی منخواب عذاب الآخر اس میں نشانیے ہیں ان کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں یہ جو اللہ نے قوموں کے واقعات ذکر کیے تو یہ بے فائدہ ذکر نہیں کی ہے بلکہ عبرت کا سامان ہے ان کے اندر نصیحت کا پیغام ہے ان کے اندر کہ لوگوں تم انتباہ ہونے والی قوموں کی حرکتوں سے بچ جاؤ بگرنا نہ جیسے اللہ نے ان کو پکڑا اللہ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے یوم مجموع یہ وہ دن ہے جس دن کے لیے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے ضالی کا یومم مشہود اور یہ وہ دن ہے جس میں لوگوں کی حاضری ہوگی یہ وہ دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا کون سا دن قیامت مت کے دن <تصفح> قیامت کے دن اولین اور آخری سب کو جمع کیا جائے گا آدم علی سلاط اسلام سے لے کر اس دنیا میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک سارے کے سارے قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے جیسے کہ اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا بحشرناہم فلم نغادر منہم احدا ہم ان کو جمع کریں گے فلا نغادر منہم احدا ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے سب کے سب جمع کیا جائیں گے وہ اریزو اللہ ربی کا سب اور سب کو تیرے رب کے سامنے سب کی شکل میں پیش کیا جائے گا سب کے سب سب مانے ہوئے کھڑے ہوئیں گے رب کے سامنے اللہ مادون کسی کے دل میں اشکال آئے سوال پیدا ہو کہ اللہ دنیا میں آج دنیا میں ان نافرمانوں کو کیوں نہیں پکڑتا ان باغیوں کو ان مشرقوں کو ان گمراہ لوگوں کو اللہ دنیا میں کیوں نہیں پکڑتا تو فرمایا کہ ہم ان کو مہرت دیتے ہیں ایک معین وقت کے لیے سورہ میں اللہ نے فرمایا رب کل گفور ضرور تیرا رب بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے لو یو آخ یو ہم کا لعجل لهم العذاب اگر اللہ ان کو پکڑ لے فوراً پکڑ لے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے تو دنیا ہی میں ان پر اپنا عذاب بھیج دے لیکن اللہ پاک فوراً نہیں پکڑتا کیوں نہیں پکڑتا اس لیے کہ وہ غفور ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ بندے کو محلت دیتا ہے شاید میرا بندہ توبہ کر لے باز آ جائے نافرمانی سے سر کسی سے گناہوں سے باز آ جائے تو اللہ پاک مہلت دیتے جاتے ہیں یوم لا تکلم نفس اللہ بزنی جس دن وہ آ جائے گا تو کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے جب قیامت کا دن آ جائے گا تو کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا تیسرے پارے کی سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح بل ملا جس تو فرشتے اور روح الامین یہ سب سب مان کر کھڑے ہوں گے لا یقم اللہ من ازین الہ الرحمان تو کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے گا جس کو اللہ اجازت دے وہ تو بات کر سکے گا لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی قیامت کے دن بات نہیں کر سکے گا سب خاموش ہوئے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے بڑے بولے ہیں اور بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور بڑی بات کرنے والے ہیں اور اختیار اور اقتدار والے ہیں اللہ فرماتے قیامت کے دن یہ بھی بات نہیں کر سکیں گے سورہ تاحا میں اللہ نے فرمایا یوم دا لا بدلا جب دائی کے پیچھے پیچھے چلیں گے اس میں کوئی کجی نہیں للرحمن اور رہمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی جھک جائے گی تسمو تو تمہیں کوئی آواز نہیں سنیں گی سوائے کھس خس کسا ہٹ کے جیسے لوگ چلتے ہیں تو چلنے کی وجہ سے کھسک ساہٹ پیروں کی آواز سنائی دیتی ہے تو فرمایا کہ بس ایسی آواز آئے گی مگر نہ کسی کی آواز نہیں آئے گی عام لوگ تو کیا بات کر سکیں گے ولی اور پیغمبر بھی بات نہیں کر سکیں گے سب خوف زدہ ہوں گے پریشان ہوں گے اس دن کے اندر وہی بات کرے گا جسے اللہ پاک بات کرنے کی اجازت دے بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ پاک ان کا مقام بلند کرنے کے لیے اور ان کی عزت دکھانے کے لیے اللہ ان کو بات کرنے کی اجازت دیں گے شفاعت کی اجازت دیں گے اپنے بعض نیک بندوں کو اللہ شفاعت کی اجازت دیں گے اور کن کے حق میں شفاعت کی اجازت دیں گے جن کو اللہ پاک جنت میں بھیجنا چاہتا ہوگا اب ویسے ہی اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو جنت میں بھیجوں گا لیکن اپنے بعض بندوں کی عزت افزائی کے لیے اللہ ان سے کہے گا کہ تم ان کی سفارش کرو تو میں ان کو جنت میں بھیج دوں گا حالانکہ اللہ نے تو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اللہ عزت افزائی کے لیے اپنے بعض بندوں کو شفاعت کی اجازت دیں گے تم شفاعت کرو تو میں ان کو جنت میں بھیج دوں گا تو بعض کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی شہیدوں کو اجازت دی جائے گی قرآن حفظ کرنے والے اور عمل کرنے والے حافظوں اور کاریوں کو اجازت دی جائے گی اور سب سے زیادہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو فرمایا کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کے حکم کے بغیر امین شقی جن ان میں سے بعض شقی ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے شقی بدبخت کو کہتے ہیں اور سعید نیک بخت کو کہتے ہیں بعض انسان بدبخت اور بعض انسان نیک بخت بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں شفیق بلقی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کسی کی شقاوت کی علامت کسی کے بد بخت ہونے کی علامت پہلی یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے دوسری یہ کہ اس کی آنکھیں کبھی تر نہیں ہوتی اللہ کے در سے کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تیسری یہ کہ اس کا دل دنیا کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور چوتھی یہ کہ وہ لمبی لمبی آرزویں دل میں پال لیتا ہے تو یہ چار علامتیں انہوں نے بیان فرمائی کسی کے شقی ہونے کی بدبخت ہونے کی ایک تو یہ کہ دل سخت ہو جائے اور دوسری یہ کہ آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نہ بہیں تیسری یہ کہ دل دنیا کی طرف مائل ہو اور چوتھی یہ کہ لمبے لمبے منصوبے اور آرزویں اس کے دل میں تو بعض انسان شقی ہے اور بعض نیک وقت ہیں اچھا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب کسی کو پیدا کرتے ہیں تو اس کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے یہ بدبخت وقت ہے یا نیک وقت ہے اللہ لکھ دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیم نے سوال کیا یا رسول اللہ جب اللہ نے پہلے سے لکھ دیا کہ ہم میں سے بدبخت کون ہے اور نیک بخت کون ہے تو اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے عمر اللہ نے تو لکھ دیا شقی ہونا سعید ہونا بدبخت ہونا نیک بخت ہونا لیکن تم اس بحث میں نہ پڑو کہ میں کن میں ہوں میں شکی ہوں یا سعید بد بخت ہوں یا نیک بخت تم اس بحث میں نہ پڑھو رہو <تصحیح> <تصحیح> اللہ نے اگر تمہیں نیک بخت بنایا ہے تو اللہ پاک تمہیں نیک بختوں والے اعمال کی توفیق دے دے گا اور اگر بد بخت بنایا تو پھر بدبختوں بختوں والے اعمال کی توفیق مل جائے گی تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ تقدیر میں ہمارے لیے اللہ نے کیا لکھا جنت لکھی دوزخ لکھی شقاوت لکھی سعادت لکھی ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا ہمیں تو عمل کرتے جانا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تو امین شکو ففار جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے لہم سیاہ ضفیرن و ان کے لیے دوزخ میں چیخنا چلانا ہوگا اور رونے کی آوازیں ہوں گی زفیر اور شہید یہ جو چیخنا چلانا زفیر یہ سانس کا باہر نکالنا اور شہید سانس کا اندر کی طرف کھینچنا جیسے گدا بعض اوقات چیختے ہیں باہر کی طرف سانس نکالتے ہے پھر اندر کی طرف سانس کھینچتے ہیں تو یہ زفیر اور شہید خالدین فیح یہ دو زخ میں رہیں گے ما دامت وات ارد جب تک آسمان اور زمین ہیں یہ دو میں رہیں گے یہاں سوال ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں اور مشرق ہیں ان کے بارے میں تو قرآن کی آیات سے یہ ثابت ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو زخ میں رہیں گے اور یہاں اللہ فرماتے ہیں وہ دوزخ میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں گویا کہ جب آسمان و زمین قائم نہیں رہیں گے تو ان کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا یہ سوال ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو بات فرمائی یہ عرب کے محاورے کے مطابق ہے عربوں کے ہاں یہ محاورہ ہے وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر جب کام کو ہمیشہ کرنا چاہتے ہوں تو کہتے ہیں اف الو ما کب میں یہ کام کرتا رہوں گا جب تک کہ ستارے چمکتے رہیں گے یا یہ میں کام کرتا رہوں گا جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے تو مطلب یہ کہ میں یہ کام ہمیشہ کرتا رہوں گا تو یہاں بھی یہ مطلب ہے کہ وہ دو میں ہمیشہ رہیں گے. دوسرا جواب یہ ہے کہ آسمان و زمین سے مراد آخرت کے آسمان و زمین ہے اور آخرت کی زمین اور آخرت کا آسمان ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے فنا نہیں ہے لہذا اللہ اللہ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کبھی بھی دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے اِلَّا ما شاء عرب اچھا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور پھر جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو ضبع کر دیا جائے گا اور پھر اللہ پاک جنت والوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے یا اہل جن فلود مؤ اے جنت والوں تم جنت میں ہمیشہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی اور اے دو زخ والو تم دو زخم میں ہمیشہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آ سکے تو موت, کو موت, آ جائے. موت کو زبا کر دیا جائے گا اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جنت والوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے یا اہل الجنہ اے جنت والوں ان نلکم انت عشو فلا تم ابدا تم جنت میں ہمیشہ رہو گے زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی ان نلکم انت سب فلات حرم ابدا اور تم جنت میں ہمیشہ جمان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا وہ ان نلکم انت سشو فلات سم ابدا اور تم جنت میں ہمیشہ تندرست رہو گے تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی وَإِنَّ لَكُم ان نل انتن امواتا اور جنت میں تمہیں ہمیشہ نعمتیں اور خوشحالی حاصل رہے گی کبھی تم پر پریشانی نہیں آئے گی اور کبھی تم سے کوئی نعمت واپس نہیں لی جائے گی علامہ شاہ ارب سمجھنے کی کوشش کیجیے گا فرمایا کہ یہ جنت یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین ہیں لما شاہ اربک مگر جتنا کہ تیرا رب چاہے جتنا کے تیرا رب چاہے اب سوال ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا یہاں سے اس ایج سے معلوم ہو ہے اللہ کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے مگر جتنا وقت تیرا رب چاہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو زخ والوں کو کچھ وقت کے لیے دوزخ سے نکال دیا جائے گا لماشار مگر جتنا تیرا رب چاہے حالانکہ دوسری آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر ہمیشہ کے لیے دو میں رہیں گے ان کو دو سے بالکل نکالا ہی نہیں جائے گا اور یہاں سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کچھ وقت کے لیے دو سے نکال دیا جائے گا تو علما کہتے ہیں یہ جو فرمایا کہ کچھ وقت کے لیے نہ یہ دو میں ہوں گے نہ جنت میں تو یہ وہ وقت ہوگا جس وقت مخلوق کے درمیان اللہ فیصلہ فرما رہے ہوں گے اور وہ اپنے اپنے لیے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے دیکھے مجھے کہاں ڈالا جائے گا جنت میں ڈالا جائے گا یا دوزخ میں ڈالا جائے گا تو یہ وقت وہ ہوگا جس میں یہ مشرق نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں ہوں گے باقی جب ان کو دو زخ میں ڈال دیا جائے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے دوزخی میں رہیں گے وہاں سے کبھی نکل نہیں سکیں گے اللہ ہم سب کی دوزخ سے حفاظت فرمائے ان نرب کا فعال الما یورید بے شک تیرا رب کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا وہین سو عید ففیل جنا اور جو نیک وقت ہیں وہ جنت میں ہوں گے خالدینا اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے ما دامت السماوات بات جب تک کہ آسمان ہیں اور زمین ہے اللہ ما شاہ اربک مگر جتنا وقت تیرا رب چاہے اب پھر وہی الفاظ فرمایا کہ جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے مگر جتنا وقت تیرا رب چاہے اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت والے کچھ وقت کے لیے جنت میں نہیں ہوں گے حالانکہ دوسری آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے لیکن اس ایس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ وقت جنت والوں پر ایسا بھی آ سکتا ہے جب کہ وہ جنت میں نہ ہوں تو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا فرماتے ہیں کہ اللہ بتانا یہ ہی چاہتے ہیں اے جنت والو تمہارا جنت میں ہمیشہ رہنا یہ کوئی میرے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق میری نشیت سے ہے اگر میں چاہوں تو تمہیں جنت میں داخل کر کے جنت سے نکال بھی سکتا ہوں لیکن نکالوں گا نہیں لیکن نکال سکتا ہوں مجھ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے اپنا حق مت سمجھو یہ میرا فضل ہے میرا کرم ہے میری مشیت ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر کے پھر جنت سے نکالیں, نکالوں گا نہیں لیکن تم اس کو اپنا حق مت سمجھو یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے تمہارا جنت میں جانا یہ بھی اللہ کے فضل سے اور جنت میں ہمیشہ رہنا یہ بھی اللہ کے فضل سے حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگ تم میں سے کوئی بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتا بلکہ جو داخل ہوگا وہ اللہ کے فضل سے داخل ہوگا صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے اللہ اکبر حضور نے صاف فرمایا لا میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا اللہ ایت رحمت اللہ عبی رحم جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ پر نہ ہو اللہ کا فضل مجھ پر نہ ہو تو میں رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین اور سید المرسلین ہونے کے باوجود میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ جاؤں گا تو اللہ کے فضل ہی سے جنت میں جاؤں گا تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جائیں گے تو اللہ کے فضل کی وجہ سے جائیں گے تو میں اور آپ بھائیوں کیسے جنت میں اپنے امال کی وجہ سے جا سکتے ہیں جب تک اللہ کا فضل نہ ہو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے تو اس حدیث سے گمانڈ کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ کوئی گمانڈ نہ کرے اپنے عمل پر کوئی حاجی اپنے حج پر کوئی نمازی اپنی نمازوں پر کوئی سخی اپنے صدقہ خیرات پر کوئی مجاہد اپنے جہاد پر کوئی عالم آل, اپنے علم پر گمانڈ نہ کرے کہ میں اپنی نمازوں حجوں اور صدقہ خیرات اور اپنے علم کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا نہیں بلکہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا عمل تو کرنا ہے عمل تو کرنا ہے اس لیے مطلب نہیں کہ عمل چھوڑ دے عمل کرتا رہے لیکن دل میں اپنے عمل پر گمنڈ کبھی نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے فضل کا محتاج سمجھے اور یقین رکھے کہ میں اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا اتا ان غیر مجزوز یہ ایسی اتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی ایسی اتا ہے جس کا سلسلہ کبھی نہیں کٹے گا فلا تکفی مریت مِمَّا ی اب ہا تو آپ شک میں نہ ہوں ان بتوں کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ما یا اب دونا اللہ کما مِّن آبا قبل یہ ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اسی طریقے سے جیسے ان کے آبا اجداد اس سے پہلے عبادت کرتے تھے وَإِنَّا ان لمبو ہوں نصیب اور ہم انہیں ان کا حصہ پورا پورا دے دیں گے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی میں آخر دعوانا الحمدللہ الحمد رب العالمی اگلا رکوع جو ہے وہ سورہ ہود کا آخری رکوع ہوگا اور اس کے بعد سورہ یوسف ہے سورہ یوسف وہ سورت ہے جس میں اللہ نے حیض یوسف علیہ اسلام کا قصہ بیان کیا ہے اور اس قصے کو اللہ نے کہا آسن القصص یعنی سارے قصوں میں سے بہترین قصہ وہ قصہ یوسف ہے تو بھائی ایک اتوار چھوڑ کر اس سے اگلے اتوار سورہ یوسف کے درس کا آغاز ہوگا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خود بھی پابندی سے سورہ یوسف کے درس میں شرکت فرمائیں اپنے گھر والوں کو بھی لائے اور دوسروں کو بھی سورہ یوسف کے درس میں شرکت کی دعوت <سيارة> <الحمد> ہے ربنا لا تصب قلوبنا بعد هديتنا وهب من لدنك رحمتا انك انت الوهاب اللهم انا من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما من منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا رحمن الرحيم محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے سریرہ کبیرہ خطیا اعلانیاں تارے نہ کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہمیں اپنے اپنے کسی عمل پر گھمڑ نہیں ہے نہ اپنے علم پر نہ اپنے عمل پر نہ عبادت پر نہ نماز پر نہ حج پر اعلیٰ کسی عمل پر بھی گھمڑ نہیں ہے یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنگت میں اپنے نیک بندوں کے جوتوں میں جگہ عطا فرما دیجئے گا اپنے فضل و کرم سے دو زخ کے عذاب سے بچا لیجئے گا اے اللہ, اے اللہ دو زخ کے عذاب سے بچا لیجئے گا اپنے غضب سے بچا لیجئے گا اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے گا اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے گا یا اللہ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مفرت فرما دے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے ہمارے بھائی شفیق اجمل صاحب جو اس درخت کے منتظم ہیں ان کے بہنوئی سبتر احمد صاحب ان کی طبیعت خراب ہے ہسپتال میں داخل ہیں اسی طریقے سے ہمارے نمازی آفتاب صاحب وہ بھی ہسپتال میں داخل ہیں آپ سب دعا کیجئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو شفا آتا فرمائے اور جو اپنی درخواست ہم تک نہ پہنچا سکے یا اللہ ان بیماروں کو بھی شفا عتا فرمائیے جیلوں میں پڑے ہوئے بیمار اور ہسپتالوں میں پڑے ہوئے بیمار اللہ سب کو شفا فرما دیجیے اسلم لاری صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہم دل سے دعا کرتے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے یا اللہ اور بجن جن حضرات کے انتقال ہوا ان کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہماری ساری جائز ضروریات غیب کے خزانے سے پوری فرما دیجئے کسی کا محتاج نہ بنائیے اپنا محتاج بنا لیجئے یا اللہ عزت اور ذلت سب آپ کے ہاتھ میں ہے یا اللہ ہمیں ذلت سے بچا لیجیے دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا لی دیئے ہمیں عزت عطا فرما دیجیے یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرمائیے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے گا اور کیا مطبن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے گا ربنا عطی ناصل دنیا حسن عطم وفیل آخرت حسن عتم وقینار رب ربنا تقبل منا طب الرحیم صلی اللہ تعالی رسول آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا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 قریبا رہا ہے بلندی بے اپنا نصیب رہا ہے ڈبلو